لیکن یہاں پر چونکہ جو تصنیہ کے سیڑھے لکھے ہوئے ہیں ان سے پہلے حاضان حاضان حاضان ہے اور بعد میں یہ کتاب قلمانے بابانے ہے تو لہٰذا حاضان وغیرہ یہ سارے کے سارے مبتدا بن جائیں گے اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی معمولات ہیں وہ سارے کے سارے خبر بنیں گے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے مجرور تو نہیں ہے مجرور کس نے کا کتابانے یہ مرفو ہے مرفو یعنی رفع ہے اس پر ذمہ آنا چاہیے تھا اس پر ذمہ آنا چاہیے تھا لیکن ان کے اعراب کیا ہے حرفی ہے تو یہ مرفو ہیں کتاب آنے مرفو ہیں حالت رفیع ہے اس لیے یہاں پر حالت رفیع اس کا عامل تقاضا کرتا ہے کہ خبر آنی چاہیے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے رول نمبر دو آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ کتاب آنے کے اندر ذمہ فتحہ کسرہ کیوں نہیں ہے جی نہیں سمجھ میں آئی اس لیے کہ آپ نے سنا ہی نہیں آپ کا مسئلہ تھا میں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی تو ایک ہوتا ہے اعراب حرکتی اور ایک ہوتا ہے اعراب حرفی اعراب حرکتی اور ایک ہوتا ہے اعراب حرفی ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اعراب حرکتی ہوتا ہے ضمہ فتحہ کسرہ ٹھیک ہے ضمہ یعنی پیش فتحہ زبر اور کسرہ یعنی زیر وہ ہوتا ہے اعراب حرکتی اور ایک ہوتا ہے اعراب حرفی کے حروف کی صورت میں اعراب جاری ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ حالت رفیع کے اندر اعراب حرفی کیا ہوتا ہے کبھی وو کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی الف کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی میں یعنی نصب کی حالت میں اعراب حرفی کبھی یا کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حالت جری میں اکثر طور پر صرف اور صرف یا کے ساتھ ہی ہوتا ہے عراب حرفی تو یہاں پر ہادہ کتابن اور آخر میں ہاج ہی کتب ان تمام یعنی واحد کے سیغوں میں بھی اور جمع کے سیغوں میں بھی اعراب حرکتی ہی ہے یعنی ضمہ فتحہ کسرہ ہی آ رہے ہیں یا آئیں گے ٹھیک لیکن بیچوں بیچ جو تسنی کے سیغے ہیں صرف اور صرف اس فصل کی بات کر رہا ہوں اور آج کے سبق کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو اعراب ہے وہ حرکتی نہیں ہے بلکہ اعراب کیا ہے اعراب حرفی ہے کہ ہا ہا یہاں پر اعراب اعراب حرفی ہے ٹھیک ہے حرفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حروف کی صورت میں اعراب ہے کتاب آنے مرفو ہے اس کی حالت رفیع میں ہے لیکن اس کا رفع کی صورت میں ہے الف کے ساتھ ہے کتاب کتابانے کتاب نون کے ساتھ ٹھیک ہے کتابانے یہ تسلی ہے اللہ سمجھ میں آئی بات ہو آپ کو یا نہیں اچھی طریقے سے یا مزید نئی توازے کر دیتے ہیں چلیے الحمد للہ تو یہ بیچوں بیچ جو ہے تسنی کسیغے ہیں ان کے آرام کیا ہے حرفی ہے حرکتی نہیں ہے جی تو آگے آ جائیں جی سوال جو اس میں آ جائیں لمن حاض القتب یہ کتابیں کس کی ہیں حادی ہی کتب و محمود تو یہ محمود کی کتابیں ہیں ما حادی ہی یہ کیا ہے حاضی ابو آب المسد یہ مسجد کے دروازے ہیں ماہ ہی یہ کیا ہے حاضی ہی فضول المدرسہ یہ اس کا ترجمہ کر دیں جی ہاضی فصول المدرسہ رول نمبر ایک جی رول نمبر ایک فصول اس کا ترجمہ کریں گے رول نمبر ایک یہ مدرسہ کی درسگاہیں گاہیں ہیں جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی یہ ترجمہ ہے کہ یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں یا یہ مدرسہ کی کلاسیں ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی ملیا مجھے جواب جزاک اللہ خیر آگے آ جائیں جی کیا نام ہے ما تل کا وہ کیا ہے تل کا غروفات و طلبا تل کا غور و فات رول نمبر تین رول نمبر تین آپ جواب دیجئے اس کا تل کا غور و رول نمبر تین جی رول نمبر دو جی تو وہی ہے واحد تسنیہ اور جمع ٹھیک ہے واحد ہادن هادا ہا دان ولادان تسنیا اور ہا اولا اے اولادن ٹھیک ہے ہا اولا اولادن یہ کیا ہیں بچے ہیں سارے کے سارے ہا طالب ہا دان طالبا ہا ٹھیک ہے ترجمہ آپ لوگوں کو اب کرانے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے جہاں کہیں ضرورت اگر آپ کو پیش آئی تو میں خود کروا دوں گا ہاذ طالبن یہ طالب علم ہے پھر آگے تو وہی ترتی ہاضان طالبان ہا اولا ہاد استادن یہ ایک استاد ہے ہاضان استادان ہا الا ٹھیک ہے جی ہاض بنتن یہ بیٹی ہے یا ویسے عام لڑکی ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتان بنتا ہا الائی بناتن ہاض ہی ٹھیک ہے ہاض ہی طالبۃن ہاتان طالب طان ہا اوائے ٹھیک ہے جی ٹھیک اور آگے ہے من ہا پھر وہی سوال جواب ہے سوال ہے منہ اولا وہ کون ہے من ہا کا کیا ترجمہ کریں گے جی من ہا اولا کا کیا ترجمہ کریں گے رول نمبر آٹھ رول نمبر آٹھ من ہا اے کا ترجمہ کیا کریں گے بلائے. رول نمبر ہاں جی آپ بتا دیں رول نمبر چھ آپ بتا دیں جی ٹھیک من ہا اولا یہ سب کون ہیں ہا اولا اولا یہ کیا ہیں بچے ہیں من اولا کا جی من اولا hmm. رول نمبر گیارہ رول نمبر گیارہ من اولا ایک ترجمہ کیجیے جلدی ترجمہ کیے تھے جلدی رول نمبر گیارہ من اولا کا ترجمہ کر دیجئے وہ سب کون ہیں جی الا اساتذہ وہ سارے کے سارے اساتذہ ہیں من ہا اولا یہ کون ہیں ہاں الاء نساً یہ عورتیں ہیں ٹھیک ہے من کا وہ کون ہیں اولا اے وہ لڑکیاں ہیں جی یہ ہو گیا آپ کا ترجمہ پورا اور ادھر سے ہمارا وقت بھی پورا ہونے والا ہے لیکن کتاب اب ساری کی ساری باقی ہے عربی میں ترجمہ کریں چند ترجمے پوچھوں گا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کر دیجئے یہ مدرسہ ہے یہ مدرسہ ہے رول نمبر تیرہ اربی بنائیے اس کی یہ مدرسہ ہے جی جلدی سے مدرسہ تن جزاک اللہ جی یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں رول نمبر بارہ یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں جی کر لیا جزاک اللہ خیر احسن الجاق سن لیا سننے کے بعد میں نے پڑھ بھی لیا اور اونچی آواز میں پڑھ لیا رول نمبر بارہ یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں رول نمبر بارہ نہیں اسی کا ترجمہ کیا مطلب نہیں آتا آپ اس کو آپ کا اس کا ترجمہ یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہیں جی آپ کا میسج مجھے ملا لیکن آپ آگے جواب دیجیے لیکن آپ کا جواب نہیں ملا جی کیا ہے تنگ کر رہا ہے آپ لوگوں کے ایم آئی تو آپس این سیک چلے جاتے ہیں ہم لوگ اگر ایم آئی ایکس ایل آر پہ آپ لوگ سب پریشان ہو رہے ہیں سپیک چلے جاتے ہیں فصول ٹھیک ہے فصول المدرسۃ جزاک اللہ یہ دار ہے حاضی دار الاقامت یہ طلبہ کے کمرے ہیں حاضی غروفات الطلب ٹھیک میں کچھ کچھ ساتھ بھی کرتا ہوں نا حاضی غلفات الطلب یہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں ہا اولا ٹھیک ہے کیا گا ہا اوائے اساتذہ یہ باغیچہ ہے اس کا ترجمہ کر دیں جی اللہ اکبر یہ باغیچہ ہے رول نمبر پندرہ یہ باغیچہ ہے اس کا ترجمہ کر دیں جی رول نمبر پندرہ حاضیہ حدیقۃََ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے جی اس میں لمبے لمبے درخت ہیں اس میں لمبے لمبے درخت ہیں رول نمبر چھ رول نمبر چھ اس میں لمبے لمبے درخت ہیں رول نمبر چھ جلدی سے جواب دیں جلدی سے وقت نہیں ہے جلدی سے جواب دیں رول نمبر چھ کیا کرتے ہو بتا نہیں؟, نہیں ہے وہ رہنے دیں رول نمبر دو آپ دے دیں اس کا جواب اس میں یعنی باغیچے میں لمبے لمبے درخت ہیں ہاں آ جی جواب ان کا ہاں اِن علیہ ولی راجی واضح کہاں سے لگے گا ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں ویسے اس میں ہاضا تو ویسے آئے گا ہی نہیں ہاں فی ہے کہہ سکتے ہیں فی اشجارن فی ہے فی ہے ٹھیک ہے یہی لگے گا فی ہے اشجار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کا لگ گیا آپ کا نہیں لگے گا فی ہے اشجار طویل اور خوبصورت پھول ہیں اور پھر یہ اور خوبصورت پھول و اظہارن جمیلتن یہ لڑکیوں کا سکول ہے یہ لڑکیوں کا سکول ہے رول نمبر نمبر دو یہ لڑکیوں کا سکول ہے ہاں بالکل فی ہا جی ہاشار طویل رول نمبر تین جزاکم اللہ خیرم احسن الجا رول نمبر تین فیہا ہاشار طویل جی بالکل فی ہے نہیں آئے گا فی ہا اشجا اور طویلۃن جی آگے انہوں نے کیا حاضیہ مدرسۃ البناتی جزاک اللہ اور یہ اس کی طالبات ہیں اور یہ اس کی طالبات ہیں وہاں اولائے ہوں طالبات ہو طالبات ہا ٹھیک ہے وہ اولا اے یہ اس مدرسے کی طالبات ہیں ٹھیک وہ کیا نام ہے وہ اولا ٹھیک ہے آگے ہے جی اردو میں ترجمہ کریں یہ کتابیں ہیں حاضی عربی کتابیں ہیں حاضی کتب دینی یہ دینی کتابیں ہیں حاضی ہی مدارس اسلامیہ یہ کیا نام کیا کہتے ہیں اس کو اسلامی مدارس ٹھیک ہے حاضی مدارس اسلامیہ یہ یعنی اسلامی اسلامک سکول ہیں کیا ہے یہ اسلامک سکول ہیں سکول مدارس سکول حاضی خزانات المکتبت اسلامی مدرسے ہیں اسلامی سکول ہیں ٹھیک ہے ہاں نہیں درس گاہ درس گاہ تو نہیں کہتے مدرسہ کو یہ اسلامی سکول ہیں ہاں خزانات المکتبہ یہ وہ اس کو کہتے ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں ٹھیک ہے کہ آ, کیا کہتے ہیں اس کو مکتبہ ہی کہتے ہیں یہ مکتبہ ہے خزانات المکتبہ یعنی آ, کتابوں کا خزانہ ٹھیک ہے وہی جو کتابیں چھاپنے والے ہوتے ہیں نخن مسلم ہم مسلمان ہا او لائے بناتن یہ صالحات یہ نیک لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے حاضری ہی شوار یہ سڑکیں صاف ستھری ہیں مساجد ہاں پبلشر جی بالکل حاضی ہی شوار یہ کیا ہیں آ, صاف ستھری سڑکیں ہیں مساجد و کراتشی جمیلۃن و نظیف بڑی بات ہے جی کراچی کی مساجد خوبصورت بھی ہیں اور پاک صاف بھی جی کراچی کی مساجد کیا ہیں پاک صاف بھی ہیں اور جی یا آپ یوں کر دیں ہاں کیا نہیں ہے مطلب نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں صاف ستھری ہیں کیوں نہیں ہیں کراچی کی مساجد صاف ستھری اور خوبصورت ہیں مجھے پتہ ہے تو یہ جو اوپر ہے حال ہی خزانات المکتبت خزانات ویسے ذخیرہ کیے ہوا کیوں کہتے ہیں خزانات کے لفظ ذخیرہ کیا ہوا مطلب کوئی چیز تو آپ دی ہے کراچی کو تو کیا لاہور اور اسلام آباد کی مساجد صاف نہیں ہے یا خوبصورت نہیں ہے مساجد پاکستان جمیلۃ و, و نظیفۃََََََََََََ نام کوئی بات نہیں ہے کراچی کی بھی صاف ہے کیوں نہیں لاہور کی بھی صاف ہیں اسلام آباد کی بھی صاف ہیں اور ہزارہ کی بھی صاف ہیں قاعدہ اور اگر انسانوں کی جمع تو نزدیک کے لیے ہا اولا یعنی جمع ہے تو قریب کے لیے ہا اولا اور دور کے لیے اولا کا استعمال ہوتا ہے یہ وہی اس اشارات ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں جی تو ہا اولا اور درکری الاء جیسے ہا اولا جال و الاء کا نساء اس میں مذکر و منس کیا ہیں برابر ہیں جی تو بس اگلا جو سبق ہے اس کے الفاظ کو الفاظ و معنی اور قاعدہ یاد کر کے آئیے گا قاعدہ اور الفاظ کے معنی ضرور یاد کر کے آئیے گا اور باقی انشاءاللہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی علم طریقۃ الاسریہ سبق نمبر چودہ کے الفاظ و میں اور قاعدہ آپ لوگوں نے دیکھ کے آنا ہے ٹھیک ہے دونوں کی درخواست اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر الداوانا الحمد للہ رب العالمین السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ